نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزبائے تبوک سے جب واپس ہونے لگے تو جیسا کہ آپ اس سے پہلے سن چکے کہ کچھ مسلمان اور اکثر منافقین تبوک میں نہیں آئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ ولی وسلم غزب تبوک سے واپس آ رہے تھے اور یہ آیات نازل ہوئیں یا ترون علئی کم تم سے جھوٹے بہانے کریں گے اذا رجا الیہم جب تم لوٹ کر ان کی طرف جاؤ گے یعنی یہ منافقین مدینے میں جب آپ پہنچیں گے تو منافقین جھوٹے بہانے پیش کریں گے کہ ان وجوہات کی بنا پر ہم جہاد پر نہیں آئے قل اے محبوب آپ فرمائیے لا تعتذرو بہانے نہ بناؤ لنا لکم ہرگس ہم تمہاری باتوں پر یقین نہیں کریں گے قد من اخباركم بے شک اللہ نے ہمیں تمہاری خبروں سے باخبر کر دیا ہے یعنی تمہارے اعمال اور تمہاری نیتوں کے متعلق اللہ نے ہمیں بتا دیا ہے عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ اور ان قریب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے اعمال کو دیکھیں گے یعنی تم سچی توبہ کر لو اور سچی پکی توبہ کرنے کے بعد ایک پاکیزہ زندگی گزارو اگر اس طرح تم زندگی گزارنے میں کامیاب ہو گئے تو تمہارا یہ گناہ بخش دیا جائے گا سمت و ردون علا عالم الغبی و پھر تم اس رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے جو غیب اور شہادت کو جاننے والا ہے فیونبی عم بی بیما پس وہ تمہیں خبر دے گا ان تمام کاموں کی جو تم کیا کرتے تھے سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ ان قریب وہ اللہ کی قسمیں تمہارے سامنے کھائیں گے اِذَنْ قَلَبْتُمْ اِلَيْهِمْ جب تم لوٹ کر ان کے پاس جاؤ گے لِتُعْرِدُوا عَنْهُمْ تاکہ اے مسلمانوں تم انہیں کچھ نہ کہو وہ تمہیں راضی کرنے کے لیے جھوٹی قسمیں بھی کھائیں گے یہ غیب کی خبریں ہیں جو ابھی مسلمان مدینہ شریف میں نہیں پہنچے پہلے ہی انہیں بتا دیا گیا گیادو عن پس تم ان سے اعراض کر لو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ پہنچنے سے پہلے ہی فرما دیا کہ اے مسلمانوں جو منافقین غزوہ تبو میں نہیں آئے تم نہ ان سے بات کرنا نہ ان کے سلام کا جواب دینا نہ ان کے ساتھ کھانا کھانا اور نہ ان سے گفتگو کرنا ان سے تم احراض کر لو ان نہ رج سن بے شک یہ منافقین ناپاکی ہیں گندگی ہے و ما واہم جہنم ان کا ٹھکانہ ہے جزاء ان بما كانوا یکسبون جو وہ کام کیا کرتے تھے یہ اس کی سزا ہے یاحلفون لكم وہ جھوٹی قسمیں تمہارے لیے کھاتے ہیں لتردو عنهم تاکہ اے مسلمانوں تم ان منافقوں سے خوش ہو جاؤ راضی ہو جاؤ اور ان کے عذر کو قبول کر لو پس اگر تم ان سے راضی ہو جاؤ اور ان کی باتوں میں تم آ بھی جاؤ فإن لا عن الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ کو بے شک اللہ نافرمان فرمان قوم سے راضی نہیں ہوگا منافقوں کی مذمت کی گئی اب ان منافقوں کا بیان ہے کہ جو مدینہ منورہ سے باہر رہتے ہیں دیہاتوں میں جنہیں آرابی کہتے ہیں الآراب و اشد کفر و نفاق دیہاتی کفر اور نفاق میں شدید ہیں دیہاتی لوگ اگر کافر ہوں تو بڑے شدید کافر ہوتے ہیں اگر یہ منافق ہوں تو بڑے شدید منافق ہوتے ہیں کیونکہ وہ تعلیم سے علماء کی صحبت سے اور علم سے بہت دور ہوتے ہیں تو ان کے ذہن میں جو بات بیٹھ جائے اس کا نکالنا بڑا مشکل ہوتا ہے وہ اج اور اسی لائق ہیں اللہ یا علم و حدود ما انزل اللہ علا رسولی کہ وہ اس کلام کے حدود کو نہ جانے جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل فرمایا مراد یہ ہے کہ چونکہ یہ شہر سے دور ہوتے ہیں اس لیے ان کی حالت ایسی ہے کہ وہ قرآن کی تعلیمات کو نہیں جانتے اور ایسی حالت ہی کہ وہ قابل ہیں مگر جس پر اللہ تعالیٰ کرم فرما دے اور وہ اپنی عقل کو استعمال کرے اور علم کی طرف راغب ہو ورنہ اکثر فی زمانہ آج بھی دیکھا جائے اگر کوئی دیہاتی دین سے دور ہو تو اسے سمجھانا بڑا ہی مشکل ہوتا ہے اور وہ اپنی ضد پر بڑے پختہ ہوتے ہیں اسا اوقات تو وہ ایسی جاہلانہ رسومات کرتے ہیں اور ایسا ظلم و ستم کرتے ہیں کہ انسان ان کی بے پر حیران رہ جاتا ہے واللہ علیم الحکیم اور اللہ علم والا حکمت والا ہے وامن العوابی مئی یا ما مایون فکو اور دیہاتیوں میں سے بعض وہ دیہاتی ہیں منافق ہے کہ جو مال خرچ کرتے ہیں تو اس مال کے خرچ کرنے کو اللہ کی راہ میں تاوان جرمانہ تصور کرتے ہیں دل سے تو خرچ کرتے نہیں وہ مسلمانوں سے ڈر کے خرچ کرتے ہیں اسے جرمانہ سمجھ کر مغرمن جرمانہ تاوان سمجھ کے خرچ کرتے ہیں ویت عباس بیک اور وہ تم پر گردش آنے کا انتظار کرتے ہیں وہ خیال کرتے ہیں کہ کب مسلمان مغلوب ہو جائیں تو ہم یہ مال اللہ کی راہ میں جو خرچ کرتے ہیں ہم وہ خرچ نہیں کریں گے اور پکے کافر بن جائیں گے اس وقت تو انہوں نے اپنے کفر کو چھپایا ہوا ہے بظاہر اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے ہیں انہی پر بری گردش ہے یعنی مصیبتیں آفتیں بلائیں انہی پر آئیں گی مسلمانوں کو اللہ تعالی عروج اور بلندی عطا فرمائے گا اللہ سمی اور اللہ سننے والا علم والا ہے مین البر لیکن سارے دیہاتی ایسے نہیں ہیں دیہاتی لوگ دل کے بڑے سادے ہوتے ہیں اگر کوئی انہیں راہ ہدایت دکھا دے اور وہ راہ ہدایت پر آ جائیں تو ہدایت کی راہ میں بھی بڑے پختہ ہوتے ہیں اور ان کے ایمان بڑے مضبوط ہوتے ہیں اور دیہاتیوں میں سے بعض وہ ہیں جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ یت تخر فکر ان اللہ وہ جو کچھ بھی خرچ کرتے ہیں اسے اللہ کے نزدیک قرب حاصل کرنے کا ذریعہ سمجھتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مال جو ہم خرچ کر رہے ہیں اس سے اللہ تعالی کا قرب نصیب ہوگا جب انسان مال خرچ کرتا ہے تو مال خرچ کرنے کی یہی وجہ اور یہی نیت ہوتی ہے کہ اللہ کا قرب مل جائے قرآن مجب فقان حمید نے ان دیہاتیوں کی تعریف فرمائی اور یہ بتایا کہ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسی محبت ہے فرمائے و صلوات الرسول رسول اور وہ مال حضور کی دعائیں لینے کے لیے خرچ کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ تھی کہ جب بھی کوئی صدقہ یا خیرات پیش کرتا تو صاحبۂ کرام کی عادت تھی کہ وہ حضور کی خدمت میں پیش کرتے حضور اس صدقے کے مال کو اس کھانے کو ان چیزوں کو سامنے رکھتے اور فاتحہ کرتے دعا کرتے اور دعا کر کے دینے والے کے لیے آپ بخشش کی دعا کرتے آپ دینے والے کے مال میں برکت کی دعائیں کرتے تو فرمایا کہ یہ صحابہ کرام جو دیہاتوں میں رہتے ہیں انہیں بھی حضور سے ایسی محبت ہے کہ جب مال خرچ کرتے ہیں تو ان میں یہ نیت بھی ہوتی ہے کہ اللہ کا قرب بھی ملے گا اور یہ نیت بھی ہوتی ہے کہ جب ہم حضور کی خدمت میں مال پیش کریں گے تو حضور خوش ہو کر ہمارے لیے دعا کریں گے اور ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا آج بھی اشاک جب یہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ حالانا یا حبیب اللہ اسما کہ اے اللہ کے رسول ہمارے حال پر نظر کرم فرمائیے تو اس میں بھی یہی نیت ہوتی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نظر کرم فرمائیں گے اور ہمارے لیے دعا کر دیں گے تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا اس آیت کریمہ کے تحت مفسرین نے فرمایا کہ کھانا جو صدقہ یا خیرات کا ہو یا عیسال ثواب کا ہو یہ سامنے رکھ کر دعا کرنا اس میں کوئی حرج نہیں بلکہ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے جسے ہماری اصطلاح میں فاتحہ کہتے ہیں قربۃ الحم بے شک ان لوگوں کے لیے اللہ کا قرب ہے ایسے لوگوں کو اللہ تعالی مقام و مرتبہ عطا فرمائے گا۔ سَیُدْخِلُہُمُ اللّٰهُ فِي رَحْمَتِہِ ان قریب اللہ انہیں اپنی رحمت میں داخل فرمائے گا۔ اِنَّ اللّٰهَ غَفُورُ الرَّحِيْم بیشک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اس رکوع میں جہاں बुरे لوگوں کا ذکر کیا گیا آخر میں اللہ کے نیک بندوں کا ذکر کیا گیا کہ جو اللہ سے اور اس کے رسول سے کیسی محبتیں رکھتے ہیں اللہ تعالی ان کے وسیلے سے ہمیں بھی اپنی اور اپنے محبوب کی محبت عطا فرمائے